بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ توحید اسلام کی جان ہے اسلام کی روح ہے توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے وما خلقت الجن والإنس إلا ارے بھائیوں اگر آپ لوگ دیکھیں ایک انسان کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہے بڑی وہ زکات دیتا ہے بڑے وہ روزے رکھتا ہے بڑے ہی اس نے اللہ رب العزت کے گھر کے حج کیے ہیں بڑی وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے بڑا ہی وہ اللہ رب العزت کا دکر کرتا ہے بڑی ہی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اگر اس کے پاس تو خالص نہیں ہے عقیدہ تو اس کا صحیح نہیں ہے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اللہ رب العزت ایسے انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتا مین الخاصری رنگ رلیوں کے باعث انہی عیاشیوں کے باعث گلی گلی محلے محلے گاؤں گاؤں شہر شہر نت نئے مزار تعمیر ہو رہے ہیں اور لوگ جوکر جوگ آستانوں پر درگاہوں پر مزاروں پر جا رہے ہیں اور کھلے عام اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کر رہے ہیں لیکن مسلمان پھر بھی ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے لا حول ولا قوة الا بالله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومؤواه من انصار اور کچھ لوگوں نے عیسائیوں کی طرح یہ کفریہ نارا بلند کیا نارا الہی یا علی میرے بھائیوں اب آپ لوگ خود سن لیجئے کہ کس طرح ان لوگوں نے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ معبود اللہ قرار دیا ہے کہتی ہیں اگر یہ کفر نہیں یہ شرک نہیں تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کفر کیا ہے شرک کیا, کیا مشرقین کیا سیخ ہوتی ہے 119. وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 110. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 111. وإلهكم إله واحد. لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اور میں یہاں ایک نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جب جادو کا علاج کروانے کے لیے کسی علاج کرنے والے کے پاس جاتی ہیں تو ان کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ علاج کرنے والا قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا ہے یا جادوگر ہے میرے بھائیوں ان باتوں کو آپ لوگ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے اگر علاج کرنے والا آپ سے یہ کہتا ہے کہ مریض کے والد کا نام کیا ہے اس کی والدہ کا نام کیا ہے آپ کے گھر کی چوکھٹ کس طرف ہے کوئی بال مجھے لا کر دو کوئی رومال مجھے لا کر دو یا چادر کا ٹکڑا لا کر دو یا بخور کا دھواں دو یا مرغا دبا کر کے مرغے کو فلا جگہ میں پھینک دو یا بکرا دبا کر کے بکرے کے سر کو جنگل میں پھینک دو یا وہ میرے بھائیو آپ لوگ دیکھیں کہ نے ہوٹوں کے اندر فسر فسر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ تلسم پڑتا ہے اور شیاطین اور جنات سے علاج کر رہا ہے جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو میرے بھائیو اس سے ہوشیار ہو جاؤ وہ جادوگر ہے شیطان ہے کافر ہے اس سے بچ کر رہو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 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل لم ومن يضلل فلا هأدي لم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لم وأشهد عنا محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدهم معزز دوستو اسلامی بھائیوں آج اللہ رب العزت نے مجھنا چیز کو جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے وہ میرا موضوع ہے کیا ہے کیا مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب عید الجلال مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور میرے سمیت میرے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین پیارے بھائیوں آج میں جن پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالوں گا وہ آپ سناعت کر لیجئے نمبر ایک توحید کی اہمیت اور فضیلت نمبر دو توحید کی اقسام نمبر تین مشرقین کی صدا نمبر چار اقوام سابقہ کا شرک نمبر پانچ آج کے مسلمانوں کے عقائد نمبر 6 اللہ رب عزت کو چھوڑ کر غیروں کے لیے تباہ کرنے کے بارے میں نمبر سات چند اقلی دلائل نمبر چند کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرموزات نمبر نو صالح کی شان میں غلو نمبر دس جائز وسیلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نمبر گیارہ اللہ کہاں ہے نمبر بارہ غائب کا جاننے والا کون ہے نمبر تیرہ ہر جگہ دیکھنے اور سننے والا ہے؟ نمبر چودہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے؟ نمبر پندرہ کچھ شبہات کا ازالہ نمبر سولہ جادو اور کہانت اور نجومیت کے بارے میں نمبر سترہات کی حقیقت نمبر اٹھارہ اللہ رب عزت کو چھوڑ کر غیروں کی قسم اٹھانے کے بارے میں نمبر انیس اندھی تقلید نمبر بیس بدشگونی لینا نمبر اکیس چند شرکیہ کلامات نمبر بائیس لوگوں کی زندگی اور حوادث میں ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا نمبر تیئیس ریاکاری نمبر چوبیس بغیر شرع ادر کے فرض نماز ترک کرنا نمبر پچیس من تقدیر کے بارے میں نمبر چھبیس اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا نمبر ستائیس اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف ہونا نمبر اٹھائیس اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہونا نمبر انتیس اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار نمبر تیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کس خوش قسمت انسان کو نصیب ہوگی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 اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں خالی سن تو ہی کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین قائم ہیں تو ہی وہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے اور جنت میں بھی وہیں جائے گا جس کی موت توحید خالص پر آئی جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات و ہوا یعلم انہو لا الہ الا اللہ داخل الجنہ کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو وہ جنت میں جائے گا توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بھیجا جیسا کہ سورت الانبیاء آیت نمبر پچیس میں ارشا من من بھائیو جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید پر ایمان لائے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی امن عطا کیا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے امن ہے لیکن جن لوگوں نے دعوت توحید تو عید کو قبول نہ کیا تو کی مخالفت کی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اس وقت عذاب میں مبتلا کیا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین آداب ہے پیارے بھائیوں اگر آپ لوگ دیکھیں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 عقیدہ توحید اس کا صحیح نہیں ہے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے رب کیبا کی قسم ہے اللہ رب العزت ایسے انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتا جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر ایت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا لا ان اشرق تلا يحبطن عملك ولا من الخاسرین اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس لیے میرے بھائی تمام مسلمانوں کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ انہیں تو خالص کا علم ہو جیسا کہ اللہ رب العزت نے صورت محمد آیت نمبر انیس کے اندر ارشاد فرمایا أَنَّهُ لَا إِلَى إِلَّا اللَّهِ جان لو علم حاصل کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحکم سبا اللہ کے پیارے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ توحید کی اقسام بیان کرتا ہوں میرے بھائیو توحید کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک توحید ربوبیت نمبر دو توحید اروحیت نمبر تین توحید اسما و صفات پہلی توحید یعنی توحید ربوبیت یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق مدبر زندگی دینے والا موت دینے والا پوری کائنات میں اکیلا ارادے سے تصرف کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہی ہے اسی طرح تو عید یہ ہے کہ ہماری عبادات کی تمام اقسام فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہوں چاہے وہ عبادت بدنی ہو چاہے وہ عبادت مالی ہو چاہے وہ عبادت زبانی ہو یعنی ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ خالی فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہوں اسی طرح تو صفات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو عصمہ و صفات قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھا جائے اور اللہ ہی کے لیے ان کا اثبات فرمایا جائے اور اسی طرح ثابت کیا جائے جیسا کہ اس کے کمال اور جلال کے لائق ہے اس میں نہ تو کسی صفت میں کسی سے تشبیح ہو نہ کسی صفت کی کیفیت کا بیان ہو نہ کسی صفت میں لفظی امانوی تحریف ہو اور نہ ہی کسی صفت کا انکار اور تعطیل ہو میرے بھائیو ہر چیز کی ایک نہ ایک ہوتی ہے اور تو کی جد ہے شرک شرک وہ گنا ہے جس کی معافی اللہ رب العزت کے پاس ہے ہی نہیں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء ایت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء بشکل اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جسے چاہے رب ذوالجلال بخش دے اسی طرح میرے بھائیو جس کی موت بھی شرک کی حالت میں آئی ایسے مشرک کے لئے جنت حرام ہے ایسے مشرک کا ٹکانہ جہنم ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سرط المائدہ آیت نمبر بہتر کے اندر ارشاد سرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعوہ النار ومال الظالمین من انسار کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ایسے مشرک کے لیے جنت حرام ہے ایسے مشرک کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا شرک ہی کو قرآن کریم کے اندر سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وسیعت کی یا ابونی یا لاتشرک باللہ ان الشِّرْكَ لَا ظُلْمُ نَعَدِينَ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ہوا لئلہ ندن داخل النار جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرتا تھا ایسے مشرک کو آگ کے اندر داخل کیا جائے گا یار بھائیوں ہمارا یہ بیان کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے نہ ہی کسی کی توہین ہے نہ ہی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے بلکہ رب دل جلال خوب جاننے والا ہے ہم فقط اپنے مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اصلاح چاہتے ہیں اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے دل گزارش کرتا ہوں کہ تو عید کے اس بیان کو اول سے لے کر آخر تک سنیں اور ان باتوں پر غور و فکر کریں اور اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو میرے بھائیوں توحید بنیاد ہے جنت اور جہنم کا سوال ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اگر آج مسلمانوں سے کہا جائے کہ بھائیوں تو خالص کے بارے میں علم حاصل کرو توحید ہی کی تبلیغ کرو سب سے پہلے تو مسلمان جواب یہ دیتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا تو کے بارے میں جانتا ہے لیکن جب ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں بھائیو توحید کی طرح تعریف تو بیان کرو تو مسلمان توحید کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین آ جائے میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں نے یہ جو توحید کی تعریف بیان کی ہے یہ توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے توحید ربوبیت اس توحید کو تو مشرقین مکہ بھی مانتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرقین لوگ تھے وہ لوگ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن ان کا توحید ربوبیت کو ماننا ان کے کسی کام نہ آیا اس کے باوجود بھی وہ لوگ مشرق قرار پائے آپ لوگ کہیں گے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ مکہ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق مانتے تھے میرے بھائیو اس بات کی دلیل اب قرآن کریم سے سنیے جیسا کہ اللہ رب العزت نے صورت یونس آئی نمبر اکتیس کے اندر ارشاد فرمایا من من سرمایا یار نبی ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کا مالک کون ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور پوری کائنات کے معاملات کون بناتا ہے اللہ پیارے نبی جواب دیں گے کو ان سے کہیے کہ ڈرتے کیوں نہیں اسی طرح میرے بھائیو مشرقی نے مکہ مشکل وقت میں اللہ رب العزت کو پکارتے بھی تھے جیسا کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 65 کے ارشاد ارشاد کہ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں تو وہاں یہ خالی فقط اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتی تو یہ پھر شرک شروع کر دیتی ہیں پیارے بھائیوں یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر ائی ہے کہ مشرقی نے مکہ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق مانتے تھے وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ رب العزت کو پکارتے بھی تھے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیوں اللہ رب العزت نے انہیں مشرک قرار دیا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا جن کی موت شرک کی حالت میں آئی میرے بھائیو وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام ایت نمبر 136 کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعْلُوا لِلَّهِ مِنْ مَا ذَرْعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نصیباً هذا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے ان کو کھیتی اور جانور آتا کیے ہیں اس میں سے یہ مشرقین حصہ مقرر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جانور یہ کھیتی یہ نظر و نیاز اللہ کے لیے ہے اور یہ جانور اور یہ کھیتی یہ نظر و نیاز ہمارے شوراکہ کے لیے کتاب الحج میں حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو پچاسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا اللہ کا طواف کرتے اور کارتے اللهم ربك لبیک لبیک لا شریک جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سرماتے ان کے لیے ہلاکو تو اگے نہ جائیں یہیں بس کریں مگر وہ آگے کیا کہتے الا شریک و الک تملک و وہ کہتے کہ اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ شریک ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے اور انہیں اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے بلکہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ تیرے دیئے ہوئے ہیں میرے مکہ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت کی عبادات میں شریک کرتے تھے وہ ان کا ذاتی اختیار نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہیں یعنی عطائی ہیں اسی طرح ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی اسما و صفات میں سے اپنے محبودہ باطلہ کے نام نکالے الہ سے انہوں نے لات کا نام نکالا اور العزیز سے انہوں نے عزا کا نام نکالا پیارے یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ مشرقین مکہ اللہ رب العزت کی عبادات میں اور اللہ کی اسما و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں اللہ رب العزت کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا کیا مفاد تھا آئیے میرے بھائیوں اس بات کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورة یونس آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُدُرْهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ, وَيَقُولونَ هَا أُنَا إِشْفَاءُنَا إِنْدَ اللَّهِ عرشا فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتی ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ ہی فائدہ اور یہ کہتی ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ رب العزت کی ہاں ہماری کیا ہے سفارشی ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے آیت نمبر تین کے اندر ارشاد, مِن دُونِهِ مَا إِلَّا إِلَى اللَّهِ <ذُلفًا> ارشاد کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز بنایا ہے اور یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں فقط اللہ کے نزدیک جانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیارے یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ مکہ جن کو اللہ رب العزت کی عبادات میں شریک کرتے تھے اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا کیا مفاد تھا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک جانے کے لیے دوسری ہستیوں کا وسیلہ بناتے ان کو اللہ کے یہاں سفارشی ٹھہراتے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت عزت کے نزدیک جانے کے لیے دوسری ہستیوں کی سیڑھی لگاتے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک جانے کے لیے جن ہستیوں کا وسیلہ بناتے جن کو وہ اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتے جن کی وہ سیڑھی لگاتی اللہ رب العزت کے نزدیک جانے کے لیے آخر وہ کیا چیزیں تھی کیا وہ میز فقط پتھر کے بت تھے جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ میز فقط پتھر کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے نہیں میرے بھائیوں یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے میں انشاء اللہ آج یہ حقیقت کھول کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا اللہ رب العزت نے ایک سو چورانوے کے اندر ارشاد فرمایا ان عباد امثالکم ارشاد سرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں وہ تمہاری طرح بندے ہی ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ النحل آیت نمبر بیس اور اکیس کے اندر ارشاد سرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شنگوہم يخلاقون ارشاد سرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ بیچارے خود پیدا کیے گئے ہیں اموات مردہ ہیں غیر وحیا زندہ نہیں ہیں وہ شور اور نہیں جانتے آذن کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا پیارے بھائیوں میں آپ لوگوں کی یہاں تو جو چاہتا ہوں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا سیاح ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ مشرقین مکہ اللہ رب العزت کی عبادات میں مردوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امواتن وہ مردہ ہیں غیر وحیہ زندہ نہیں ہیں وما یشعرون اور نہیں جانتے این یبعات ان کے انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی اشارہ ان کی قبروں کی طرف ہے کہ ایک دن ان کی قبروں سے انہیں اٹھایا جائے گا لیکن اس بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے میرے بھائیوں اس آیتِ قریمہ کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا انشاءاللہ آگے کام آئے گی اسی طرح میرے بھائیوں نے سورت کے اندر پانچ کا تذکرہ کیا ہے ارشاد لا ولا ولا ولا میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر سورۃ نوح کی آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مروی ہے وہ کہتی ہیں یہ پانچوں کے پانچ قوم نوح کے صالحین بزرگ تھے جب یہ مر گئے تو شیطان ان بزرگوں کے چاہنے والوں کے پاس آیا شیطان نے ان بزرگوں کے چاہنے والوں کو اس بات کی پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ بزرگ بیٹھتے تھے وہاں یاد دہانی کے طور پر ان بزرگوں کے بتوں کو بنا کر نصب کر دو ان چاہنے والوں نے ان سالین کے بتوں کو بنا کر وہاں نصب کر دیا وہ نسل ان سالین کے بتوں کی عبادت نہیں کرتی تھی فقط یاد دہانی ان سالحین کے بتوں کے پاس بیٹھتے تھے لیکن جو نسل بعد میں آئی انہوں نے ان سالین کے بتوں کی عبادت شروع کر دی اسی طرح اللہ عرب العزت نے النجم آیت نمبر انیس اور بیس کے اندر تین کا ذکر کیا ہے ارشاد فرمایا افرائتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى صحیح بخاری کے اندر سورہ نجم کی سورت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مروی ہے وہ کہتی ہیں لات کے بارے میں یہ ایک ایسا نیک آدمی تھا جو حج کرنے والے حاجیوں کو ستوں گھول کر پلایا کرتا تھا اسی طرح میرے بھائیو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن کیابات اللہ میں داخل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کی مورتی پڑی ہوئی ہے اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام کی مورتی پڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول نے جتنے بھی بت وہاں پڑے ہوئے تھے ان تمام بتوں کو توڑ دیا پیارے بھائیوں یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ اقوام سابقہ نے جو بت بنائے تھے وہ میز فقط پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ صالح کے تصور میں ان لوگوں نے بت بنائے تھے پیارے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور حقیقت کھولنا چاہتا ہوں جو بندہ بھی احادیث پڑھنے والا ہے سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہے تاریخ پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت عرب کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے مختلف مذاہب کے لوگوں کا مختلف عبادت کا طریقہ تھا اس وقت عرب کے اندر یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے ماجوسی بھی تھے صابی بھی تھے اور یہ مشرقین مکے والے بھی تھے یارے بھائیو اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہودی اور عیسائیوں کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب السلام حدیث کا نمبر ہے چار سو چھتیس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جس مرد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اللہ کے نبی اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد سرماتے لعنت اللہ علی الیہود و النصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لعنتوں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیا ام المؤمنین آئیشہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر کے اس گندے عمل سے اپنی امت کو خبردار کرنا چاہتے تھے اسی طرح میرے بھائی اور پانچ سو جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پانچ روز پہلے ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا كان كانوا قبور مساجد انہا کم اندال ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں خبردار ہو جاؤ تم سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں وہ لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیتے تھے خبردار تم قبروں کو سجدہ گہ نہ بنانا میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں اسی طرح میرے بھائی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب السلام حدیث کا نمبر ہے چار سو ستائیس تعالی ممین فرماتی ہیں کہ امین ام, ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن نے حبشہ کی سرزمین کی طرف حجرت کی وہاں انہوں نے عیسائیوں کا ایک گرجہ دیکھا جس کے اندر کچھ قبریں تھی اور تصاویر لٹک رہی تھی اس بات کا تذکرہ انہوں نے واپسی پر اللہ کے رسول کے سامنے کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد سرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی قبر کو سجدہ گہ بنا لیتے اور اس کی تصاویر لٹکا لیتے اولائیک الشرار الخلق انداللہ اس قسم کی کہ لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین گندی مخلوق ہیں اے مسلمانوں غور کروم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بزرگوں کی تصاویر لٹکا لیتی ہیں اور سالحین کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیتی ہیں اس قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین گندی مخلوق ہیں پیارے بھائیوں کے اندر تصاویر کا ذکر آ گیا ہے تو میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کچھ باتیں کرتا چلوں ہم نے سکھوں کو دیکھا ہے کہ سکھ اپنے گھروں کے اندر گرو کی تصویر کو سجاتی ہیں سکھ گرو نانک کی تصویر کے سامنے اگر بتی جلاتی ہیں اسے پھولوں کی ہار پہناتی ہیں سکھ ڈیلی صبح اٹھ کر گرو نانک کی تصویر کے سامنے ہاتھ باندھ کر باد کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیو یہ وہ کفر اور شخ ہے جو میں نے سکھوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے واللہ باکستان کے اندر ہم نے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو دیکھا اس مسلمان نے اپنے گھر کے اندر اپنے پیر کی تصویر کو سجایا ہوا ہے وہ اس کے سامنے اگر بتنی جلاتا ہے اسے پھولوں کی ہار پہناتا ہے بیلی صبح اٹھ کر وہ مسلمان اپنے پیر کی تصویر کے سامنے ہاتھ باندھ کر بعد اب کھڑا ہوتا ہے میرے بھائیوں ترازو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا فرق ہے سکھوں کے کفر اور شرک میں اور کیا فرق ہے اس مسلمان کی بدعقیدگی میں ہمارا ایک دوست نے ہمیں بتلایا کہ سندھ کے اندر ایک پیر ہے جس کی تصویر کو لوگ سجدہ تک کرتے ہیں اناج میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصاویر یا کتہ ہوں اے مسلمانوں غور کرو آج ہم لوگوں نے کن کن کی تصاویر اپنے گھروں میں اپنی دکانوں میں سجا رکھی ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کے رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصاویر یا کتہ ہوں. میرے بھائیو یہ وہ کفر اور شرک ہے جو میں نے یہودی اور عیسائیوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے پیارے بھائیو اب میں یاد دہانی کے طور پر اپنی باتوں کو ذرا رپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے میرے بھائیوں میں نے, آپ لوگوں کے سامنے مشرقی نے مکہ کے تعلق سے بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق مانتے تھے وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے بھی تھے وہ لوگ کیوں مشرق قرار پائے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادات میں اور اللہ کی اسما و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے میں نے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ لوگ کیوں اللہ رب العزت کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا کیا مفاد تھا کہ وہ لوگ اللہ عزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہستیوں کا وسیلہ بناتے انہیں اللہ کے یہاں سفارشی ٹھہراتے وہ لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک جانے کے لیے دوسری ہستیوں کی سیڑھی لگاتے اور میں نے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ لوگ جن ہستیوں کا وسیلہ بناتے جن کو اللہ کی ہاں سفارشی ٹھہراتے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ میز فقط پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ صالح کے تصور میں ان لوگوں نے بت بنائے تھے اس کے علاوہ اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی جسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر اکیس کے اندر ارشیات فرمایا امواتن وہ مردہ ہیں غیر وحیہ زندہ نہیں ہیں وما یشعرون اور نہیں جانتے این یبعثن ان کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں بھی مبتلات تھیں